ادا کیا جاتا ہے اور خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم پر درود پاک کی کسرت کی جاتی ہے اور یہ نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مختبت المدینہ کی مقبوعہ بتیس صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی مایا ناز تعلیف آقا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا مہینہ صفحہ تین سے پڑھ کر مستفیض ہو سکتے ہیں آپ اس رسالے کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو سے اردو کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں